Hello. ایک گزارش جی. hmm. جناب خطاب شریف سنیا جی hmm. بہت دل جہرا جی وہ متاثر ہوا جناب دے خیالات جڑے نے بہت بلند نے بہت ہی بلند نا ایسے مفکرین جیری ہوں جی او للہ تالا جناب نو جس جزا کو جزا تا فرما اچھا جناب ادوچ جناب دے خطاب چھے عورتان دے بارے کافی فضائل سننے چاہے نے اور خصوصاً عورتان دے بارے اسی جڑے انہ دے معاشرے دے اندر کردار دی حیثیت حیثیتاں بیان کیتی ہیں نا. وہ بڑیاں ماشاءاللہ بہت ہی وسین او انہ دے اندر چاندے ایساں بے کھی ہیں بے ایک پساں فرمایا ہے کہ عورت مشیر کی حیثیت سے اس کا کردار امان دہی کی حیثیت سے سفیر کی حیثیت سے اسی کچھ سیاست تعلق رکھنے ہیں پتا تے خیر نہیں تے سانو سرکار عورت مشیر بھی چاہیے اور چاہیے بار انڈیا جی نہیں مجسٹیٹ بزار کی بھی چاہی دیے کہ وہ جناب دیا کنیا پہنڈانے سانو چاہی دیا نے <سؤال> آسانو جناب دی ایک پہنڈ چاہی دیئے آسانو سیاسی مشہیر باستے ایک چاہی دیے <سؤال> بازار دا مجسٹیٹ بناونا جناب دی باجینو ایک انو سفیر بناونا انڈیا دا ہنا ربانی آنگو او جناب دیئے کنیا ہمشی رہنے حضور جی ہزار غصہ میں جناب دی تقریر عمل دی گل کر رہا جناب نے مشیر بھی چاہیے